اس بات کا اقرار کرے کہ لا شریق الح یعنی لا الحمد الرسول اللہ کیونکہ جو شخص اس بات پر دنیا سے رخصت ہوا انشاءاللہ اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا اس سلسلے میں ہم یہ بات جاننے کے لیے اور اس بات کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کے واقعات اور مشاہدات جو مرتے وقت یا خاتمے کے وقت میں ہوئے ہیں ان کو پڑھنے سننے اور جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ جو واقعات ہوتے وہ انسان کو بہت سی چیزیں قریب سے دیکھنے اور براہ راست اپنے اوپر لے کر انہیں محسوس کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے کیونکہ وہ ایک سب سے ریل بات لگتی سچی بات لگتی قریب ترین بات لگتی کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اس جگہ میں بھی ہو سکتا تھا اور پھر فوراً اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے اس لیے کل کے لیسن سے متعلق کچھ واقعات جمع کیے گئے ہیں کچھ تو کتابوں اور کیسٹ سے ہے اور کچھ ریئل لائف کی سٹوریز ہیں جو یہیں سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے شیئر کی مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر اس کے بعد آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں اس پر مزید کیا کرنا چاہیے ایک واقعہ جس کا ذکر الزمن القادم کتاب میں ہوا ہے عبد الملک القاسم کی کتاب ہے یہ عربی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمول کے مطابق اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا مدینہ کی ایک سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہوگی ٹنل میں وہ گاڑی سے نکلا کہ برک جا کر ٹھیک کروا سکے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہی ٹنل میں تاکہ کسی سواری پر سوار ہو سکے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اس نے پیچھے سے اس کو ٹکر ماری کیونکہ عام طور پر ٹنل جو ہے وہ اس میں ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعضوں کا تو اندھیرا ہو سکتا ہے یا دور سے نظر نہیں آتا کہ صرف گاڑی ہے یا گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر تو پیچھے سے کسی نے آ اس کو مارا اس کو سخت گہرے زخم آئے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا سڑکوں پر نگران پولیس میں سے ایک کا کہنا ہے میں اور میرا ساتھی آئے یعنی جو پولیس پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے اور ہم نے اسے اپنی سواری پہ سوار کیا ہم اس کو اسپتال لے جانے لگے یہ ایک نو عمر جوان تھا ظاہری ہولیے سے دیندار لگتا تھا جب ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا ہم نے سنا وہ کچھ گنگنا رہا تھا ہم جلدی میں تھے اس کی بات نہ سمجھ سکے مگر جب ہم گاڑی لے کر چل پڑے تو ہم نے واضح آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آواز بہت خوبصورت اور تر و تازہ تھی کہ ہم حیران رہ گئے حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی لگتا تھا کہ جان خنی کی حالت میں وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا میں نے اپنی زندگی میں ایسی آواز نہ سنی تھی یوں لگا کہ میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ تاری ہو گیا یعنی اس کی وہ تلاوت اچانک اس کی آواز رک گئی میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور کل میں شہادت پڑھ رہا ہے پھر اس کا سر جھک گیا میں پیچھے کی طرف پوچھلا میں نے اس کا ہاتھ ٹٹولا اس کے دل کی حرکت اور سانس کو چیک کیا کچھ بھی باقی نہ تھا وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا میں اس کو دیر تک دیکھتا رہا میری آنکھوں سے, آنسو بہ نکلے جو میں نے اپنے ساتھی سے چھپا لیے میں نے اسے بتایا کہ یہ فوت ہو چکا ہے میرا ساتھی زارو قطار ہونے لگا میں نے ایک لمبی ہچکی لی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے ہم اسپتال پہنچے جو بھی ہمیں ملا ہم نے اسے اس نوجوان کا قصہ سنایا اکثر لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے ایک آدمی نے یہ قصہ سنا تو آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کا بوسا لیا سب اس پر مصر تھے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اس کے جنازے کا پتہ نہ چلے کہ اس کا جنازہ کب ہوگا تاکہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہی جائیں حالانکہ وہ سب کے لیے انون تھا ہسپتال کے ملازمین میں سے ایک نے اس کے گھر رابطہ کیا آگے اس کا بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا یعنی جو بھائی زندہ تھا اس نے اس پود شدہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر سوموار کو وہ گاؤں میں دادی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا بیوا اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا پورا گاؤں اس کو جانتا تھا وہ ان کو دینی کتابیں اور دینی کیسٹ دیتا تھا وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھری ہوئی ہوتی وہ جا کر تقسیم کرتا حتیٰ کہ وہ بچوں کی مٹھائی بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان کو خوش کر سکے جو بھی اس کو سفر کرنے سے روکتا وہ اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں یعنی میں گھبراتا نہیں میں اس کو انجوائے کرتا ہوں راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دوہرائی کرتا ہوں دینی کیسٹس اور لیکچر سنتا ہوں اور میں اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہر قدم کا ثواب ملے گا کیونکہ نیکی کے رستے میں جا رہا ہوں اگلے دن مسجد نمازیوں سے بڑھ گئی میں نے مسلمانوں کے بھاری مجمے کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا نماز سے فارغ ہو کر اس کو قبرستان لے گئے بالآخر ہم نے اس کو تنگ و تاریخ قبر میں دفنا دیا آخرت کے جہان کا اس کا یہ پہلا دن تھا اور گویا کہ میرے لیے اس جہان کا بھی پہلا دن کیونکہ میری بھی زندگی بدل چکی تھی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تبلیغ صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہوتا ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں ہماری عملی زندگی کیسی ان باتوں کے مطابق جو ہم کرتے ہیں یا اس کے مخالف اور یہی کسی شخص کے بہترین آسار ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بغیر اس کو جانے اس کا جنازہ پڑھیں اس کی نیکی سے متاثر ہو کر حالانکہ وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے تھے بس یہ آخری وقت کا عمل چھوٹا سا عمل اور یہ عمل کی تبلیغ تھی اللہ دلوں میں محبت ڈالتا نا کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا آپ کا جنازہ پڑے یا آپ کے پیچھے آئے اس وقت لوگوں کو اس سے کس چیز کی توقع تھی کہ کی کیا دے گا وہ ان کو مر کے کچھ بھی نہیں وہ اس کی محبت میں جا رہے تھے اس کے پیچھے اور اس سے محبت کیوں تھی کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا اب جتنے بھی لوگ اس کی وفات کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بدل گئے اس کا ادر کس کو ملے گا اسی تو حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. کوئی بات آپ کہیں گے اس واقعے سے جی زندگی میں اس کا جو عمل تھا اور جس پر اس کی استقامت تھی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی نیکی پہ ڈٹا رہا وہی عمل اس کا آخری عمل بن گیا اسی راستے میں اس کی موت آ گئی ان لدینہ آمنوا وعملوا الصالحات الہات سید الرحمن الرحمان جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا تو ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چاہیں یا وہ ہمیں محبت دیں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی ضرورت ہے اور باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں وہ جس کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس دوران کہ انہیں اٹھا کے آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا جبری علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت ہس بھی اللہ عمل وکیل آپ کی مدد نہیں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ ان کو کافی ہو گیا بندے تو خود محتاج ہے مخلوق تو خود محتاج ہے لیکن اتنا توکل ہو اللہ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا ورنہ تو ہر وقت ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ہمیں کچھ دے دے ان سے ہمیں کچھ مل جائے جبکہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ اللہ مانع لما عطا ولا عما مناطا ولاد تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سچا کر لیں جب ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرآن کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے اور ان کے واقع میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہونا ایک اور بات ہے کہ اپنا آپ تو اللہ پہ رکھیں لیکن لوگوں کی خدمت سے نہیں بے نیاز yes. ہونا یس دیٹس ویری رائٹ کیونکہ جب ہم بے نیاز ہوتے ہیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرنا اور ان کی کیئر کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کو دینے والا بننا یہ بھول جاتے ہیں جب کہ وہ رہے گا یعنی ہماری ذات سے ان کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں نہ کہ اس پہ ان سے ہم کو کیا مطلب حاصل ہو سکتا ہے ان سے ہمارا کون سا مطلب پورا ہو سکتا ہے اور اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا آج آپ بھی یہ کہانی سن رہے ہیں ورنہ آپ لوگ عربی زبان میں کہاں جا کے پڑھیں گے خود کتابیں یہ کہاں سے سنیں گے تو جب آپ سچے دل سے نیکی کر جاتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا وہ کہاں کہاں, کہاں کس کس کے دل میں کہاں تک اثر کرے اور آپ میں سے ہر ایک اگر آگے اس واقعے کو کسی کو سنائے گا تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا جن کو ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کون کون ہوں گے جی ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اس میں کون سا کام کس وقت کرنا ہے ایک دن مقرر کر لیا اور اس پر استقامت مستقل مزاجی سے کام کیا ہم ایک دن ایک کام شروع کرتے اگلے دن کو اور پروگرام ہونا تیسرے دن کچھ اور, اور ہماری زندگی گول گول گھومتی رہتی ہے آؤٹ آف دا ڈے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا چھوٹی سے مشکل آئی وہ راستہ بدل دیا ادھر سے پرابلم آئی وہ راستہ بدل دیا جتنی مرضی صلاحیتیں آپ کے اندر جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو لیکن اگر آپ صرف لوگوں کی تنقید مخالفت اور لوگوں کے رویے سے گھبرا کر اپنے رستے تبدیل کرتے آپ کہیں کے کہ بھی نہیں رہتے استقامت کہتے ہیں اس کو کہ مشکلات کے باوجود آپ اپنے مقصد میں اور اس کے حصول میں سچے ہوں اور اس پر جم جائیں میخ بن جائیں کہ نہیں میں تو کر کے چھوڑنا ہے لوگ جو مرضی کریں کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے اگر میں نے کام صحیح کیا طریقے کے مطابق میں نے کیا اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو جو مرضی کوئی مجھے کہہ دے مجھے اس سے ہٹنا نہیں ہے بات وہیں آ جاتی کل نسلاتی و نسخی و ہے و مم اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو انشاءاللہ موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی اب اس میں جو بہت کام کی چیز ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ حافظ ہیں اب میں آپ سے نہیں پوچھتی لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ روز کا کتنا حصہ آپ ترتیل سے پڑھتے ہیں؟ آپ کی دہرائی کی روٹین کیا ہے ہم سب بہانے کر سکتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں اس میری فرینڈ کو میری ضرورت پڑ گئی ہے لہٰذا میں ایک گھنٹہ اس سے باتیں کر لوں اور اب تو مجھے خود بھی نیند آ رہی ہے اور اب مجھے بھوک لگی ہے اور اب ایسا اور ویسا ہم قرآن کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے حافظ بن کے بھی سنجیدہ نہیں ہیں تو اگر آپ کا کوئی پلان ہی نہیں منصوبہ ہی نہیں کہ آپ قرآن مجید کو جو اللہ نے آپ کے والدین کے ذریعے اور دوسرے استادوں کے ذریعے آپ پر رحمت کی کہ آپ کے سینے میں اتار دیا تو سوچیے آپ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو یاد رکھ سکے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن سے پڑھنا آتا ہے لیکن چونکہ وہ آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں اس لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سبق کے علاوہ خود اپنی روٹین میں روزانہ قرآن پڑھتے ہوں الحمدللہ لیکن سب ابھی بھی نہیں کر رہے تو کب عادت پڑے گی آپ کو کیا آپ اپنے رب کے لیے پڑھیں یہ تو آپ ٹیچرس کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا جو وہ آپ کو کہتے ہیں جی دفعہ پڑھ کے اپنے رب کے لیے کیا کرتے کیونکہ اتنا سلاتی و و مماتی محیام رب العالمین تو کیسی موت چاہیے کیسی زندگی چاہیے اور کیسی آخرت چاہیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا دیکھیے ہم کسی اور کے لیے کچھ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے ان کی آخرت کی بات کر رہی ہوں کس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں ہم تو اپنے لیے بھی نہیں کر رہے میں ہمیشہ سوچتی ہوں جو لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے وہ میرے لیے کیا کریں گے چ محبتوں کے دعوے کریں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کریں گے اور میرے لیے کچھ کریں گے اللہ ہی کرائے گا تو کریں گے تو جب تک میں زندہ ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے میں اپنے لیے تو کچھ کروں تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اپنے ساتھ سنسئر ہو جائے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے تو کریں جب آپ اپنے لیے ہی کریں گے کچھ تو ان بہت سا فائدہ ہو جائے گا استاد جب سے یہ میرا جینا ورنہ کی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ سفر میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں کرنے لگوں گی اور الحمدللہ تین صورتیں مجھے یاد ہو گئیں ماشاءاللہ ہوگی اور कुछी? سورہ اتور سورا القلم اور سورا الحق پرسوں میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس کو گھر جانے سے پہلے پہلے یاد کرنا ہے تو راستے میں ٹریفک بلاک ہوگی اور الحمدللہ وہ آخری حصہ یاد ہوگی ماشاء <laughs> اب کتنے لوگوں نے اس میں صورت یاد کر لی ہوگی نہیں کی ہوگی نا کیونکہ پلان ہی نہیں بس کوس رہے ہیں رو رہے ہیں تھک رہے ہیں ٹریفک بلاک ہے بلاک ہے کیا کریں لیکن کس نے اس وقت سے حقیقی فائدہ اٹھایا اور کس نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہو کہ نہیں میں لمبے سفر پہ جاتا ہوں قرآن حفظ کرتا ہوں اور ایک بیواؤں اور یتیموں کے لیے سفر ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں اور یہ بہانے ہیں صرف کبھی سوچے تو اسے ہمارا وقت جا کہاں رہا ہے تو جو پلان کر کے اس پہ جم نہیں جاتا اس کی زندگی یوں گزرتی چلی جا رہی ہر روز اور اینڈ آف دا ڈے وہ خالی سفے کچھ نہیں ہوگا ان میں سب سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نا دوسروں کے سامنے اچھا بننے کا کس قدر شوق ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ لوگ اس کو اچھا تھے جس کے ساتھ اس زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں کی تو اس کی گواہی بالکل جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کچھ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ہمیں اچھا بنا دے گا اس چیز کا یقین ہونا چاہیے اور ایک کال میں نے پڑھا تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہیں پہ کہ اصل دولت یہ ہوتی ہے دولت دینے والے کو حاصل کرنے کا نام ہے اگر ہم واقعی اللہ کے لیے کریں گے تو وہی وہ قدر کرے گا بندے تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا ایک اور واقعہ یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ اچھا کچھ لوگ تو اصلا نہیں نیک ہوتے ہیں بچپن سے کچھ لوگ توبہ کے بعد نیک بن جاتے ہیں یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ ہے جو بے راہ رو تھا یہ واقعہ ریاض کے بازار ال میں پیش آیا ایک نیک آدمی کہتا ہے میں بازار کی ایک جانب اپنی گاڑی میں چل رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو چھیڑ رہا مجھے ہچکٹاہٹ محسوس ہوئی کہ اس کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں پھر میں نے عزم کر لیا کہ میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کو برا کرتے دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں۔ جب میں گاڑی سے اترا تو لڑکی بھاگ گئی وہ نوجوان ڈر رہا تھا کہ میں کوئی انتظامیہ کا آدمی جو جرائم پہ قابو پاتے ہیں وہ ہوں میں نے اس نوجوان کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ نہ میں کسی دینی کمیٹی کا رکن ہوں نہ میں پولیس کا آدمی ہوں میں تو آپ کا بھائی ہوں اور آپ کے لیے بھلائی پسند کرتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں پھر ہم بیٹھ گئے اور میں نے اس کو اللہ کی یاد دلانی شروع کر دی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے یعنی اتنی دیر میں نے اسے اللہ کا ذکر کیا پھر ہم جدا ہو گئے میں نے اس کا فون نمبر لے لیا اس نے میرا لے لیا اور دو ہفتوں کے بعد میں نے اپنی جیب ٹولی تو مجھے اس نوجوان کا نمبر مل گیا میں نے سوچا میں اس کو فون کرتا ہوں یہ صبح کا وقت تھا نمبر ملا تو میں نے کہا السلام علیکم آپ نے مجھے پہچانا اس نے کہا میں اس آواز کو کیسے نہ پہچانوں جس کے ذریعے میں نے ہدایت کی باتیں سنی اور روشنی دیکھی اور حق کا راستہ دیکھا آخر کار ہم نے اثر کے بعد ملاقات کا وقت طے کیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس مہمان آ گئے اور میں اپنے دوست کے پاس جانے سے ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا پھر میں مترد ہوا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں تو آخر میں نے کہا اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں چاہے لیٹ ہو گیا ہوں میں گیا تو جب میں نے دروازہ کٹکٹایا تو اس کا والد نکلا میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے پوچھا کیا فلاں موجود ہے تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا پھر پوچھا کیا فلاں موجود ہے وہ مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھنے لگا پھر کہا بیٹا یہ مٹی اس کی قبر بن چکی ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو دفنایا ہے صبح بات ہوئی اور اثر کے وقت دفنا دیا ہے میں نے کہا اے میرے بزرگ آج صبح تو اس کی میرے سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہاں اس نے زہر کی نماز پڑھی پھر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا گھر واپس آ کر دوپہر کو لیٹ گیا جب ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے اس کو جگانے کا ارادہ کیا تو دیکھتے ہیں اس کی روح اللہ کے پاس جا چکی ہے تو باپ کہنے لگا میرا بیٹا ان لوگوں میں سے تھا جو اعلانیاں نافرمانی کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن دو ہفتے قبل اس کا حال بدل گیا تھا اب اس کی صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ وہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگاتا تھا جبکہ اس سے پہلے وہ سرے سے نماز کا انکار کرتا تھا اور ہمارے گھر کے اندر ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی پھر اس آدمی نے کہا بیٹا آپ میرے بیٹے کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا صرف دو ہفتوں سے, ان سے تعارف ہوا تو وہ بولا کہ پر آپ ہی نے اس کو نصیحت کی تھی میں نے کہا جی ہاں وہ بولا مجھے وہ ماتھا چوم لینے دو جس نے میرے بیٹے کو جہنم سے بچا لیا کبھی نہ جج کے حق بات کہتے ہوئے چاہے کوئی نہ ہی قبول کرے آپ کو کیسے پتا کہ وہ نہیں قبول کرے گا دل اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اللہ دیتا ہے اگر آپ ذریعہ بن جائے تو آپ کی خوش قسمتی اور پولیس مین بن کے نہیں کسی آرگنائزیشن کے رکن کے طور پہ نہیں الدا سے ہوم ورک ملاٹ ہے تو آپ جا کے کہنا کر ہی کرنا ہے سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور امر نئی انل من کر ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے اللہ پر ایمان توکل اخلاص اور دوسرے انسان کی سخت ہمدردی اور پھر یہ کہ جو تذکیر کا انداز قرآن میں ہے سنت میں ہے اور سوال کے ذریعے پوچھ کے شعور جگایا جائے ضمیر جگایا جائے انانا جگائی جائے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے اس واقعے سے کیا سیکھا دیکھیں قرآن مجید میں آتا نا فخ سل قصص سے بیان کرو کیوں لا اللہ یا تو اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر کس سننے کا کیا فائدہ کے لیے تو نہیں کیا سوچا آپ نے جی بالکل یعنی کہ برائی سے نفرت کریں برے سے نہیں میں تمہارا دینی بھائی ہوں میں پولیس مین نہیں ہوں ہم اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں خود ہی خود سوچ لیتے ہیں انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا اور کوئی فائدہ نہیں بس کیونکہ اوور آل ہمارا ماحول منفی باتیں کرنے کا ہی نا تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے اندر ایک زمین نام کی چیز رکھی جو ملامت کرتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک نہیں تو پھر یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے لیکن جب ہم کام اپنا کرتے نہیں تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے ڈونڈ لیتے گڈ آئیڈیا کہ پڑھ کے واپس کرنا تو جلدی سے پڑھ لو اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو دو اس سے لے کے اس کو دو اس لے کے اس کو وہ ایک چیز جب تک پھٹ نہ جائے لوگوں تک جاتی رہے الحمدللہ یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے یہ کسپٹ کا واقعہ ہے اور کسٹ کا نام ہے نہایت واقعہ ہے اور یہ واقعات دوسری طرح کے ہیں تھوڑے سے ایک ایک سے زیادہ ہے لوگ ایک نوجوان کو ریاض کی جامع مسجد میں لائے یہ کسٹ کا واقعہ ہے کلو منا فان جو ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا اس کو بھی غسل دیا جانا تھا نیک نوجوانوں میں سے ایک اس کو غسل دینے لگا وہ اس نوجوان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا کہ وہ گورے رنگ کا خوبصورت چہرہ تھا مگر یہ آہستہ آہستہ سفیدی سے گندمی رنگ کی طرف بدلنے لگا اور پھر اتنا کالا ہو گیا کہ کوئلے کی طرح ہو گیا غسل دینے والا ڈر کر تیزی سے باہر نکلا اور اس نوجوان کے وارث کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے کہاں کہ وہ ستون کے پاس کھڑا ہے وہ وہاں سگریٹ پی رہا تھا کھڑے ہو کے اس نے کہا تم اس جگہ سگریٹ پیتے ہو بتا تمہارے بیٹا کیسا عمل کرتا تھا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم نوجوان نے پوچھا کیا یہ نماز پڑھتا تھا اس نے کہا نہیں اللہ کی کسم یہ نماز کو جانتا بھی نہیں تھا نوجوان نے کہا اس کو لے جاؤ اللہ کی کسم میں اس کو غسل نہیں دوں گا پھر اس کو اٹھا دیا گیا اور معلوم نہیں کہاں لے جایا گیا ابھی کل عزما بتا رہی تھی کہ گاؤں میں انہوں نے کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا کہتی کہ جتنے بچے میں نے اکٹھے کیے پانچ چھ سات سال کی عمر کے میں نے سب سے پوچھا کہ تم کون ہو سب کہلیں کہ لیں گے مسلمان ہے میں نے پوچھا مجھے لا الہ الا اللہ سناؤ کہتی ایک بھی بچے کو کل نہیں آتا تھا ناٹ ایون اس سے اندازہ لگائیں کرنے کا کتنا کام ہے کیا آپ کی گلی محلے کے بچوں کو لا لا لہ آتا ہے کیا آپ کے کی رشتے کے بچوں کو آتا ہے اور کچھ نہیں تو کسی دعوت شادی پارٹی میل ملاقات سوشلائزنگ سفر کسی بھی جگہ جائیں کوئی چھوٹا بچہ آپ سے ملے اگر آپ اپنے ساتھ عید کر لیں کہ میں نے اس کا کلمہ سننا ہے اور میں نے اس کو سکھانا ہے تاکہ اس کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے کتنا بڑا صدقہ کا جاری آپ کما سکتے ہیں اگر صرف آپ لوگ ہی لوگوں کو کلمہ سکھانے پہ لگ جائے تو کتنے لوگ سیکھ جائیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے اور بچے ان میں سے کئی سکول ہی نہیں جاتے سارا دن گلیوں میں پھرتے اور اتنے ہوشیار بچے اتنے چالاک بچے کہ سارا دن لڑائی جھگڑا اتنا فساد چھتوں پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں اس کو مار اس کو پیٹ نہ سردی کا اثر نہ گرمی کا اثر کچھ نہیں جسمانی طور پر آپ خود سوچیں کہ یہی بچے جب جوان ہوں گے اور ان کو کسی بات کا شور نہیں وہ کیا بن کے معاشرے میں نکلیں گے آپ فیوچر سوچ سکتے ہیں اپنی قوم کا اگر ہم نے فرض ادا نہیں کیا علم والوں نے بے علم لوگوں کو نہیں پڑھایا تو جب یہ بڑے ہوں گے اور اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں خدا کا ڈر نہیں چور و چکے بن کے کسی کو چھوڑیں گے اور اس وقت بھی دہشت گردی کا جو حال ہے آپ سب کو پتا ہے کتنا اسٹیمنا ہے لوگوں میں فنا فساد کرنے کے لیے وہ کہاں سے آیا وہ بچپن سے ساتھ آ رہا ہے تو سوچیے کہ ہماری ذمے داری کیا ہے ہم دنیا میں ایشو عشرت کے لیے نہیں آئے جی استاد بیلجیم میں یہ لا پاس ہو چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیگل یوتناسیا اس میں پلانڈ سوسائڈ کروائی جاتی ہے مطلب جو بالک لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے لیتل انجیکشن اور ڈاکٹر کی سپرویژن میں گیا جاتا ہے اور لیٹس دو ٹوینس لڑکے تھے بائیس تیئیس سال ان کی عمر تھی ڈیف اور ڈم تھے اور آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ اندھی بھی ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے پلان کیا گیا کہ ان کو اب سوسائڈ کروا دی جائے اور ہاسپٹل میں باقاعدہ آخری ان سے پوچھا گیا کیا کرنے انہوں نے کہا نے کافی پینی ہے میں جا یہ وہ اور پھر ان کو وہاں لے جا کے انجیکشن یہ سب ہے جہال سے نا کیونکہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے میں سے کسی نے کی میں نے کہا تھا کہ کلمہ سنانا ہے اور اپنا چک بھی کروانا ہے اور گھر والوں سے بھی سننا اور بچوں سے بھی سننا ہے اس سلسلے میں کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا کل یہ ہوا کہ میں نے رات میں ہم بات کر رہے تھے کچھ اسی حوالے سے کہ موت کے وقت جو لائے لائے للہ کا پڑھنا ہے تو میرا بیٹا بہت غور سے بات سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اشد اللہ کے الفاظ سے سکھایا تھا اور اب آپ لا لا اللہ کے الفاظ سے بتا رہی ہیں تو ان میں کیا فرق ہے تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا بتایا کہ ایک میں ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم گواہی کی صورت میں بات کر رہے ہیں بات ایک اور پھر میں نے اسے کہا سناؤ تم اس نے مجھے بالکل صحیح سنایا اور کوئی غلطی نہیں تھی پھر اسی طرح باقی دونوں بچوں کو بھی آ, میں نے کہا کہ آپ بھی پڑھیں ان دونوں نے بھی سنایا ان کے چچا تھوڑی دیر پہلے آئے تھے وہ میری بیٹی کو پڑھاتے وہ مجھے کہنے لگے میرے سے بھی سنیں تو مزاق میں نا انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا کر کے بتایا تو میں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح پڑھیں تو میں نے کہا کہ ہم عام طور پر دھیان ہی نہیں کرتے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لا لا اللہ محمد الرسول اللہ کی کیا اہمیت ہے. اور میں نے گھر جا کے یہ بھی تھوڑا سا پلان کیا کہ کتنی زیادہ جو ابھی استاذہ نے بات کی کہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں تو اس پہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک پریزنٹیشن بنا لو اور میں تھوڑی سی بنا بھی لی ہے کیونکہ ایک چیز بنی ہوئی جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے تو اس پریزنٹیشن کو جگہ جگہ پہ ہم جا کر بالکل آسان انداز میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ کلمہ لا الا اللہ کی اہمیت کیا ہے پڑھنا بھی سکھائیں اور اسی میں ریلیٹڈ پھر اسباء کا بھی تھوڑا سا آگیا گیا ذہن میں اور پھر یہ کہ موت کے وقت کی جو اہمیت ہے یہ بھی کچھ بتا دیں تاکہ لوگ کم از کم شور سے پڑھنا تو شروع کریں سیریس لے سیریس ملنے کہیں گاڑی ایسی جگہ رکتی ہے کہ بچے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کلمہ سناؤ تو وہ پھر جب کلمہ سناتے ہیں کسی کو نہیں آتا تو پڑھاتی ہوں ساتھ پیسے بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑی نصیحت بھی کر دیتی ہوں کہ بیٹا کام کرتے ہیں مانگتے نہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں آتا بچوں کو تو اگر ہم یہی چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں سب لوگ کہ بچوں کو کلمہ پڑھا دیں وہ جیسے وہ جیپنیز آپ نے ذکر کیا تھا صاحب کا بالکل اگر آپ ٹارگٹ رکھ لینا کہ میں نے اس سال میں سو لوگوں کا کلمہ سننا ہے اور اپنے پاس اس کو مار کرتے رہے کہ اچھا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اچھا پھر اس کو آپ اس طرح پلان کریں گے تھوڑا کہ اچھا ایک مہینے میں دس کا سنو گی پھر اتنا سنو گیس اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ ہر ایک اپنے اپنے لیے رکھے لیکن جب آپ اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنا یہ کرنا ہے تو اس سے پھر آپ بھولتے نہیں اور کچھ کر جاتے تو آپ مجھے ہر ایک, ایک پلان کر کے ٹارگیٹ سیٹ کرے تاکہ میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچ سکیں ساتھ میں نے ایک بوڑھی اور سے کلما تو انہوں نے بتایا مجھے کہ لا اللہ محمد سرور پاگ رسول اللہ تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا کلمہ کلمہ تو لا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو اسے اتنی بری ہو چکی تو اسے آج تک یہ نہیں پتا کہ کلمہ صحیح کس طرح پڑھنا ہے اور اس سروے کو اگر آپ کمپائل بھی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی پہلی کی پہلی چیز پہلا نقطہ پہلا پن یہی ٹھیک نہیں بنیاد ہی ٹھیک نہیں جب وہ ٹھیک نہیں تو پھر شرک کی تردید اور پھر آگے اس کے جو کلمے کے مقاصد اور فوائد ہیں ان کا تو پتہ ہی کہاں سے ہوگا استاذہ میری امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے تھری ویکس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس طرح ہوا تھا کہ وہ بالکل بول نہیں سکتی تھیں لیکن میں ادھر تھی تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب اٹیکس ہو رہے تھے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کا ترجمہ پوچھا تو انہوں نے لڑکتی ہوئی زبان سے مجھے اس کا ترجمہ بتایا پھر اس کے بعد جب میں ان کے پاس ہی بالکل اینڈ ڈیز تھے اور کوئی موومنٹ وہ نہیں کر سکتی تھی لیکن میں نوٹ کری تھی کہ وہ اپنی رائٹ right ہینڈ کی شہادت کی انگلی اٹھاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھتی تھیں میں جب کل گر گئی تھا میں نے اپنے گرانڈ فادر سے کہا کہ آپ آ, کلمہ پڑھے کیونکہ الحمدللہ سے مائی گرانڈ فادر ان کے جو فادر تھے ہی واز ویری ریلیجیس اور ان کو سارا ریلیجن کے بارے میں سکھاتا تھا لیکن مائی گرانڈ فادر ان کو بہت کچھ پتا ہے, لیکن شوق نہیں تھا اس سب کا تو میں ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھے تو وہ پڑھنے لگی لیکن بہت جلدی جلدی سے پڑھے تھے تو مجھے اب یاد نہیں لیکن وہ کر رہے تھے یہی کچھ لا کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے تھے اس میں تو میں نے کہا کہ گرانڈ ایسے نہیں ایسے ایسے پڑھا جاتا ہے تو میں نے ان کو پھر ریسائڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ بس بس اب تم مجھے سکھاؤ گی اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں میں اب اس عمر میں سے بدلوں تو میری جو دس سال کی بہن تھی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت تو میں نے کہا کہ تم پڑھو کہ میں سنوں تم کیسے پڑھتی ہو تو اس نے کہا کیوں تم نے سنا نہیں تو میں گرانڈ پا کہ اب تمہیں سکھاؤ گی تو میں نے کہا تم پڑھ تو لو ایک بار تاکہ میں سن لوں تو وہ تو اس نے بس جلدی جلدی پڑھ کے نکل گئی تو میں پڑھنے لگی ایسی تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی تھی تو میری جو چھوٹی بہن لائک قرآن حافظ ورن، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی اللہ اللہ اللہ, اللہ میں نے کہا جی بالکل اللہ اللہ تو یہ ہے کہ جو ایلڈر لوگ منع کرتے پھر بچے بھی وہی کرتے تھے بالکل اچھا اس میں جو نشید ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ آپ کے پاس ہو یہ سے ملتا جلتا ہو اور گھر میں کم از کم ایک دفعہ دو دفعہ پلے کر دیں یا کسی کو بھی سنا دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا ان کا کیونکہ بعض لوگ شرما کے سنانا نہیں چاہتے اور وہ ڈر کے غلطی کر جاتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات آپ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی ہم نے ان کی کارخائی کرنی یہ آئی وی آر ایٹی فورٹی پر بھی ہے یہی نشید اور کڈس سیکشن میں بھی ہے اور کڈس لینڈ میں بھی, بھی. کیونکہ ہم نے الہدا میں یہ پروڈیوس کیا اس لیے اس کے کوئی کاپی رائٹ نہیں کہ آپ جتنی مرضی کسی کو سی بنا کے دیں میں نے اپنے فون کی ٹون یہی رکھی ہوئی ہے رنگ ٹون جو ہے کیونکہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے نا تو انسان بھولا ہوتا ہے ایک دم کانوں میں آواز پڑتی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جی استاذہ میں یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی جب میں پی ایف کالج آف ایجوکیشن سے نائنٹین نائنٹی فور میں میں نے نرسری کا کورس کیا تو وہاں پہ ہماری پرنسپل تھی ڈاکٹر نژت چودھری اور انہوں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں ایک ریسرچ بتائی گئی کہ ففٹی اسٹوڈینٹس کے دو گروپس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ان کو کچھ ایئرس تک جو کیا مجھے وہ یاد نہیں کتنے سالوں تک انہوں نے ایک گروپ تھرٹی ٹو فورٹی ایئرس کے بیچ تک ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں گروپس میں بے انتہا ڈفرنس تھا کسی بھی چیز کو پرسیف کرنے کا اس کے اوپر عمل کرنے کا اور جب مجھے یہ بات پتا چلی مجھے ابھی آج تک وہ بات یاد ہے کہ ہم لان میں کھڑے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اتنی امپارٹینٹ چیز ہمیں پتہ چل گئی تو اب پھر ہم کیوں اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے اور استاذہ پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ اور مجھے اللہ نے جہاں جہاں موقع دیا کام کرنے اپنی کلاس یہ میں کرتی تھی کہ اگر میں نہیں ہوں یا ہماری کلاس یا میں بورڈ کے اوپ ڈیٹ وغیرہ لکھ رہی ہوں یا کوئی بھی ایسا بیچ میں ٹرانزیشن ٹائم آ جاتا تھا تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ آپ اس کا ویٹ کریں اور ٹین ٹو ففٹی ٹائمس میں نے ان کے لیے یہ ایک پریکٹس رکھی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ جب بھی جہاں بھی میری کلاس تھی بیسٹ کلاس ہوتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اس نے میرا کوئی کمال نہیں تھا لیکن میں نے اس کو ہمیشہ پریکٹس کیا اور جی ابھی بھی یہ ہمارے ٹیچرس جن کو بھی جہاں موقع ملے وہ پرشین فیملی رہتی ہے اور بہت ریچ ہے ماشاء اللہ تو ان کا ایک بیٹا ہے دس سال کا وہ میرے گھر میرے بھائی کے ساتھ کھیلنے آتا تو میں نے اسے ایک دن پوچھا فہیم بتاؤ تمہیں کلوا آتا ہے تو کہتا ہے کلوا کیا ہوتا ہے میں نے پڑھ کے سنایا کہتا ہے سنا وہ مسلم تھی اور میں اس کی ماں سے بات کی کہا میرے گھر تو آپ اس کو میرے گھر پہ دیا کریں وہ پڑھائیں گے تو اس کی موم نے کہا ٹھیک ہے تو علی بھائی بھی نہیں آتی تھی تو بہت مشکل سے اس نے قاعدہ سیکھا علی یہ سیکھ رہا تھا تین چار ماہ گزر گئے تو اس نے امپروومنٹ نہیں ہوئی تو اس کی موم نے کہا کہ یہ کیسے گاڑی صاحب ہیں صحیح نہیں پڑھاتے تو میں اس کو مطلب میں نہیں پڑھائی این بھی ڈھائی سو روپے دو سو ضائع ہو رہے نا تو میں نے کہا کہ آپ سکس کی پر پے کرتی ہیں تب کو افسوس نہیں ہوتا صرف میں نے کہا میں اس کی فیس دوں گی کہتے میں ہی نہیں ہے اور وہ پڑھایا پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے السلام علیکم میرے پاس ایک سن سائڈ کی عورت آئی تھی پڑھنے کے لیے اس کے پانچ بچے تھے اور اس کو بالکل بھی نماز کا پتہ ہی نہیں تھا اس پارہ بھی اس کو بالکل نہیں پتہ تھا اس کو کلموں کا بالکل نہیں پتہ تھا اس کو میں نے نورانی قاعدے سے لگایا اور پھر اس نے چھوڑ دیا پھر میں اس کے گھر گئی میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی اب کہتی ہے میرا شور نہیں آنے دیتا پھر میں نے اس کو ایک ایکسپارے والی کے بتایا پھر وہ صبح کے ٹائم وہاں پہ جانا شروع ہوئی اب اس نے کافی خوشی فرض ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں یعنی اپنے جسے جنون کی کیفیت ہے نہیں. اس جنون کے ساتھ آپ پوچھیں گے نا کہ کلم آتا ہے کہ نہیں تو کم از کم ایک ہی چیز سکھا دیں کیونکہ ہم سو کری ہے السلام علیکم جب ہم جنہیں میرا مننا کہ کلاس میں لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے تو آپ نے جب بتایا تھا کہ ایک شخص جو اس کی ڈیتھ اور اس کو کلمہ اس نے عہد کیا تھا کہ میں ڈیلی تقریباً دو سے زیادہ دفعہ کلمہ ضرور پڑھوں میں پریکٹس کروں گی. الحمدللہ میں وہ کرتی رہی پچیس کو جب میں یہاں سے فارغ ہوئی تھی تو میں اٹھائیس کو گھر جا رہی تھی راستے میں میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت گاڑی نیچے جائی تھی اور میں اس سارے ٹائم میں میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور مجھے اس بات کی صرف خوشی ہو رہی تھی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں ادھر میری برانچ میں نا دو عورتیں آئیں وہ فیکٹری کام کرتی تھی تو وہ کہتی ہمیں بہت شوق ہے پڑھنے کا تو ہم نے پڑھنا میں کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلے پہلے اپنا کلمہ سنائیں تو ان کو حضرت محمد کا بھی پتہ نہیں تھا نہ ان کو صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کہنا آتا تھا تو میں نے کہا نے کبھی نہیں یہ لفظ سنے یا کبھی نہیں یہ کون ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہتی نہیں ہمیں نہیں پتہ نا تو میں نے کہا اچھا آپ ناطے سنتے کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ نعتوں میں اور میلاد ہوتے ہیں کہتی ہاں سنتی ہیں جوم بھی اٹھتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کس کا ذکر ہے اور کون ہے تو پھر مجھے بھی بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ بلڈنگ بنا لینا یا تھوڑے سے لوگوں کو دے لینا یہی علم نہیں ہے پھر میں اس کا یہ کیا کہ ٹیچرز کے پاس اسکول میں گئی ان کی میٹنگ کی اور ادھر میں نے ان کو کہا کہ ہم پیرنٹس میٹنگ اپنے اسکول آپ رکھا کریں اور ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی مدرس کو نا منتھلی ضرور بلائے ان سے دین کے ٹاپک میں کوئی بھی آپ نا بات کریں اور پھر اپنے تھرو میں نے یہ کیا کہ جو کھیتوں میں لڑکیاں عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کا جو بریک کا ٹائم ہے ایک اپنے اسٹوڈینٹ کو وہاں بھیجا کہ ان کی بریک ٹائم ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے آیا کرو تو اس طرح ابھی اتنا کام کرنے کو باقی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا وہ لوگ جو کہتے ہیں مسلمان اور بڑا فخر ہے اسلام پر میرے پڑوس میں پٹھانوں کی بچی رہتی تھی نا تو وہ بالکل عجیب عجیب برکت کرتی تھی تو میں نے ایک دو بار اس کو چھت سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا نہیں کر رہی وہ چھوٹی تھی پانچ چھ سال کی میں نے اسے ماں کے بات کی تو میں نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو یہ قاعدہ پڑے گی کچھ یاد کر لے تو وہ کہتی نہیں یہ بڑی زدی سی بچی ہے وہ تھی بھی اسی طرح سے جب اسے بات کرو یا وہ روتی تھی یا وہ آگے سے گالیاں دیتی پھر میں نے کوشش کر کے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ان کو امادہ کیا وہ میرے پاس آنے لگی الحمد اب وہ گیارہ سال کی ہے تو میں نے اس کو قاعدہ پڑھایا اب وہ 15 میں پارے پہ میرے پاس پڑھ رہی ہے نماز یاد کروائی ہے سورہ یاسین یاد کروائی ہے عصمائے حسنا میں نے اس کو یاد ہیں سارے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا میں کوشش میں لگی رہی کہ میں اس کو نہ سکول کسی طرح داخل کراؤں جبکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے وہ کہتے ہیں ہماری بچیاں خراب ہو جاتی ہیں باہر کا ماحول دیکھتی ہیں پھر اس کا یہ تھا کہ اس کا اندراج بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے خود اس کو بے فارم بھرما کے کوشش کر کے دیا اور آج وہ چوتھی کلاس میں پارٹی الحمد الحمدللہ بڑا مجھے جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی یہ میرا ننا سا پودا لگا تھا اور یہ بڑی اچھی طرح تیزی سے پھل پھول رہا ہے الحمد اور اس کے وسیع سے یہ ہوا کہ اب میرے پاس اٹھارہ انیس بچے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان کو بھی پڑھاتی ہوں اور یہی میں نے سوچ کے کہ میری اپنی تجویز غلط ہے تو میں نے اب ادھر ایڈمیشن لیا ہے تجویز الیون ون میں تو میں یہ کورس کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا اور ان بچوں کو بہتر پڑھانے کے لیے الحمد للہ ایک اور واقع ہے ریاض کے شہر کے اندر کی موٹر وے پر تین نوجوانوں کا واقعہ ہے گاڑی میں سوار تھے ان کا ایکسیڈینٹ ہو گیا دو تو وہی جان کنی حالت میں تھا ٹریفک پولیس کے ایک آدمی نے اس سے کہا لا لاہ لاہ اللہ پڑو تو وہ اپنے متعلق یہ کہنے لگا انا انفی سقر میں جہنم میں ہوں اور اسی حالت تو مر گیا ٹریفک پولیس کا آدمی پوچھ رہا تھا سکر کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب اللہ کی کتاب میں بشر علیہ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے سورت المدفر میں آتا ہے کہ کا کمفی سکر کالو لم نہ <الْمُسَلِّين> یعنی جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی سقر میں کس چیز نے داخل کیا تو وہ کہیں گے میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا آج آپ دیکھیے کلمے کے بعد سب سے پہلا سبق نماز کا سبق ہے کتنے لوگوں کی نماز ہی ٹھیک ہے تو جب آپ کلمے کا ٹارگٹ پورا کر لیں یا اس کے ساتھ لوگوں کی نماز کی بھی فکر کہ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم والے صاف صاف کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم اس فقر میں آ پڑے ہیں یہ ایک نوجوان تھا جو اللہ سے دور رہنے والا اور اللہ کے راستے سے روکنے والا جب اس پر موت کی غشی تاری ہوئی جو کہ ایک نہ ایک دن آپ پر اور مجھ پر بھی تاری ہوگی تو اس کے ہم نشین آ گئے یعنی لوگ ساتھ آ گئے انہوں نے کہا لا الا اللہ پڑھو وہ باقی سب باتیں کہتا الہ الا اللہ نہ پڑھتا آخر میں اس نے کہا مجھے قرآن لا دو اس کے ساتھ ہی خوش ہو گئے کہ شاید یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے اس نے قرآن پکڑ کر اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور کہا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس قرآن کے رب کے ساتھ کفر کرتا ہوں یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے الٹی بات کی استغراللہ. ایک اور نوجوان کا واقعہ شیخ الکرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی ایک کسٹ سے ہے المان ایمان اور زندگی کہتے ہیں یہ اس نوجوان کا واقعہ جو موت کی غشی میں تھا لوگ اس کو کہتے اللہ پڑو. وہ آگے سے کہتا سگریٹ دے کہتا سگریٹ دے دو, دے دو. لوگوں نے کہا الہ الا اللہ کہ دو شاید بھی خاتمہ ہو جائے وہ کہتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے سگریٹ دے دو ظاہر ہے دنیا میں زندگی میں صحت کی حالت میں اگر آپ کسی کو کہا, اٹھا نماز پڑھو یعنی مجھے سگریٹ دے دو تو جیسی زندگی ہوگی آخری وقت میں بھی وہی مطالبہ ہوگا یہ ایک اور واقع ہے موت کے وقت لا اللہ اللہ اللہ پڑھنے کی بات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ نانا جان کی وفات کے وقت کی حالت اپنے کزن سے پوچھوں گی جو اس وقت ان کے پاس تھے اتفاقی طور پر رات میرے کزن اپنی والدہ جو میری خالہ ہیں ان کے ساتھ میرے گھر آئے میں نے کہا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بابا جی کی وفات کے وقت حالت کیا تھی انہوں نے بتایا کہ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں چنانچہ میں بابا جی کی طرف چلا گیا وہ فطر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے ہم آپس میں آواز دی مجھے کو ہوں۔ ناشتہ کروایا اس کے بعد وہ پھر سو گئے تھوڑی دیر بعد ان کی سانس تیز ہونے لگی تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے مگر سانس تیز تھی اسی دوران میں اونچی آواز میں کلما پڑنا شروع کر دیا جیسے ہی میں کلمہ پڑھتا وہ متوجہ ہو جاتے اور چہرے پہ شادابی آ جاتی جیسے ہی خاموش ہوتا وہ میری طرف دیکھنے لگتے میری والدہ جو وہاں موجود تھی اس نے کہا بابا جی چاہ رہے ہیں تم کلمہ پڑھتے رہو میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا ارشد اللہ الہ اللہ اللہ ارشد اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قبضوں کی اللہ تعالیٰ بابا جی کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام فرمائے انہی کزن نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاحی ہو رہی تھی رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک فرد کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے یعنی جو فجر کی نماز میں کوتاحی کر رہے تھے انہوں نے اپنے عزیز سے جو فوت ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا حال ہے انہوں نے کہا مزے میں ہوں جنت میں ہوں اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا وہ کہاں انہوں نے کہا وہ تو ہمارے سردار ہیں اس پر خاندان میں صفوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے جواب دیا وہ امہو میں نے پوچھا کیوں کہنے لگے وہ نماز صحیح نہیں پڑتے تھے میرے کزن کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا اور گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا وہ سو روپے جرمانہ دے گا اس سے سب نے پابندی شروع کر دی حقیقت یہ ہے کہ ہم بازوقط صرف غفلت میں صرف سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز کا وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا دنیاوی فائدہ ہو لیکن نماز اچھا پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے فکر نہیں اس کی تو نماز کا نہ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لیے ہمیں جو بھی نہیں پڑھتا اس کو اس کی ہمدردی میں پوری طرح اس سے بات کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے واقعی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے میں چاہتی ہوں کہ ایک کتاب ایسی لکھ لی جائے جس میں ایسے سارے واقعات جمع کر دیے جائیں لوگوں کو پڑھ کے بھی سنائی جائے لوگوں کو بانٹی بھی جائے خاص طور پہ وفات کے موقع پر کیونکہ واقعات قصے کہانیاں سب پڑھ لیتے ہیں اور اگر ان قصوں سے لوگوں کی ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے الہ الا اللہ پہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور اس کے بارے میں ایک کی برکات جو ہیں. یہ تھی کہ میری پپو تقریباً ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں والد کی سب سے بڑی بہن ہے ایک ہفتہ قبل کشمیر سے ان کے ایک پاؤں کی دو انگلیاں سیاہ ہو گئی وہاں ڈاکٹرز نے کہا انہیں کاٹنا پڑے گا اس پر انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا یہاں بھی ڈاکٹرز نے ابتدائی چیک اپ کے بعد کہا کاٹنا ہی پڑے گا اور ساتھ ہی ان کے گردے فیل ہیں تو پہلے ڈائلس ہوگا اس سے پہلے شوگر کنٹرول کی جائے گی میں انہیں اسپتال دیکھنے گئی ان کے پاؤں دیکھے اور یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو بہت پریشانی ہوئی ایک بے سی تاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے گھرا کر بہت دعا کی بچا لے ان کے لیے آسانی فرما دے اگر تو انہیں انہیں دنیا سے لے جانا ہے تو صحیح سالم لے جا اپنے بچوں کو بھی کہا کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ اگلے دن ڈاکٹرز نے ان کے فائنل ٹیسٹ کیے تو نتیجہ حیران کن تھا ڈاکٹرز نے کہا نہ انگلیاں کاٹنے کی ضرورت ہے نہ کی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ وینز مکمل بلوک ہے جس کی وجہ سے ہوگا تو وہ نہیں اسی طرح گردے بھی مکمل کام کر رہے ہیں. اللہ نے دیکھ کر آ رہی ہوں وہ سکارات کی حالت میں لیکن الحمد للہ بی پی شگر سب مکمل نارمل حالت میں جسم میں کوئی تکلیف بھی نہیں صرف یہ ہے کہ نیم بے ہوشی میں سانس تیز ہو چکی ان کی بیٹی جو پاس ہے انہیں تاکید ہے کہ آپ کلمہ پڑتی رہیں میری موجودگی میں ڈاکٹر چیک کرنے آئی تو کافی دیر وہ نبز اور ہارٹ بیٹ چیک کرتی رہی جس پر میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے کہنے لگی کافی سیریس ہے میں نے پوپی کی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں تھی بلکہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی موت کی سختیاں ان کے لیے آسان کر دیں اور ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے اور صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلا لے تو آپ دیکھیے کہ ہر موقع پر ہر لمبے ہر ایک کو کلیمے کی ضرورت ہے اور اس کی تلقین جو نا جسے ہے نا جیسے حدیث تلقین ضروری ہے ہم سب بھولنے والے پتہ بھی ہوتی ہے بات علم بھی ہوتا ہے لیکن جب موقع آتا ہے تمہارے ہمارے حواس گم ہو جاتے ہیں یہ کسی اور نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے آج میں آپ کو اپنے والد محترم ڈاکٹر محمد سعید کی وفات کا ذکر کروں گی آٹھ اکتوبر انیس کو وفات پائے میرے والد دل کے مرض میں مبتلا تھے بہت ہی اچھے انسان تھے مصروف ترین زندگی میں بھی نماز اور قرآن کے پابند تھے وہ ڈاکٹر تھے لیکن دوسرے ڈاکٹروں سے بہت فرق ان کو اپنے پیشے سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا دن رات نہیں دیکھتے تھے میری والدہ ابو سے ناراض ہوتی کہ لوگ آپ کو اس کی فیس بھی نہیں دیتے پھر بھی آپ ان کے پاس چلے جاتے انہیں دیکھنے ابو صرف ایک بات کہتے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے کوئی میرے پاس اپنی تکلیف لے کر اور میں نہ جاؤں میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا کچھ نہیں ہوتا میں کسی کے کام آ جاؤں یہ میرے لیے زیادہ ہم ان پیسوں سے بھی اس طرح دن رات لوگوں کی خدمت کرتے صرف اللہ کے لیے اسی دوران ان کی دل کی بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر نے بائی پاس کرنے کا کہا, سب نے کہا اس میں کوئی نہیں بچتا اور نہ ہی پاکستان میں کوئی آپریشن کامیاب ہوتا ہے آپ ملک سے باہر لے جائیں لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہاں بھی مل جائے گی اگر زندگی نہیں تو وہاں جا کر بھی میرے لیے موت ہی ہے میں وہاں کیوں جاؤں مجھے اپنے رب پر بروسہ ہے جو کرے گا مجھے منظور خیر ابو آپریشن کے لیے ایچ پنڈی میں داخل ہو گئے چوبیس دن ہسپتال میں رہے جب ہم ان سے ملنے جاتے تو قرآن پڑھ رہے ہوتے بالکل مطمئن نظر آتے اس دوران ہر جمعرات گھر بھی آتے ہم سے ملنے اس میں بھی مریضوں کو چیک کرتے اس کے علاوہ جب ہم ابو کو نماز کے بعد دعا مانگتے سنتے تو اپنے لیے شہادت کی دعا مانگتے اور یہ کہتے اللہ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچا آپریشن سے دو دن پہلے ابو نے اپنی وسیعت لکھ کر باجی کو دی جس میں تمام بہن بھائیوں کو سختی سے نماز قرآن و روزی کی پابندی کی وسیع کی گئی تھی اور اپنی وفات کے بعد کسی قسم کی بدات کرنے سے منع کیا گیا تھا جس دن ابو کا آپریشن تھا اس رات ابو ساری رات قرآن پڑھتے اور عبادت کرتے رہے صبح کو میری والدہ اور میری سب سے بڑی بہن جو اس وقت پندرہ سال کی تھی ابو سے ملنے گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کسی سے بات کیے بغیر انہوں نے اشراک کی نماز مکمل کرنے کے بعد پھر سورت یاسین کی تلاوت کی دعا کی اس کے بعد ڈاکٹرز اور نرسز آئیں اور آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے ان کو اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں اور خود جاؤں گا ایک ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب چلیے جھولے لینے کے لیے لیٹ جائیں اس دن وہ بہت خوش تھے ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس پر تمام مریض اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ واحد شخص ہے جو اتنی خوشی سے جا رہا ہے جب کہ سب روتے ہوئے جاتے ہیں جب ابو نے اپنے سامنے ایک دن میں دل کے آپریشن سے کئی مریضوں کو دم توڑتے دیکھا یعنی ان کے سامنے جو آپریشن ہوئے ہوتے گئے لوگ مگر پھر بھی وہ خود بہت مطمئن تھے اس کے بعد ابو کا آپریشن ہوا اور وہ اپنے آپریشن کے دوران ہی خالے کے حقیقی سے جا ملے ان کی دعا پوری ہو گئی وہ محتاجی کی زندگی سے بچ گئے ان کی وفات دن کے گیارہ بجے ہو چکی تھی اور ہمیں رات دس بجے بتایا گیا لیکن پھر بھی ابو کا وہی مطمئن چہرہ تھا آج ان کی وفات کو 16 سال ہو گئے مگر لوگ آج بھی ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے جیسے اپنے والد کا واقعہ لکھا ایسے ہی آپ سب لوگ بھی سچائی پر مبنی حقیقی واقعات اگر اس قسم کے جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ان کو عمل کی راہ مل سکتی اور مرنے والوں کے لیے صدقہ کا جاریہ وہ ہو سکتے ہیں عبرت ہو سکتی ان کو لکھ لیں انشاءاللہ اس کا پورا پلان آپ کو بتایا جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی تحریر کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی جب ہم کورس کر رہے تھے نا اسے اس ٹرکی میں زلزلہ آیا تھا نا جس میں بہت بڑی تعداد میں جی. ستر ہزار بچے مر گئے تھے تو ہم یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ ان دنوں ٹرکی میں تھی جب زلزلہ آیا تو ان کے ہسبینڈ اور ان کے ہسبینڈ کے جو چچا تھے شاید وہ بیٹھے بزنس کی باتیں کر نیچے والے پورشن میں اور اوپر والے پورشن میں وہ اپنے نیولی بورن بیبی کے ساتھ اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا تو انہوں نے شارٹ ڈریس جیسے نائٹ ڈریس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا تو جب زلزلہ آیا تو اتنا شدید تھا کہ وہ فوراً وہیں سے اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ اور اسی نائٹ ڈریس میں وہیں سڑک پہ بھاگ گئی ہسبینڈ کے پاس بھی نہیں گئی اور ہسبینڈ جو تھے وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لڑ رہے تھے اور اپنے چیچا کو بول رہے تھے وہ, وہ کیا پڑھتے ہماری کلثوم شاہین ان کا بھی اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا واقعہ اور ان کی دوستوں کے جو ان کے بارے میں تاثرات تھے اس پر مبنی کیسٹ ہے یہ کیسٹ بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ الحمدللہ بنی اسی طرح وفات کے موقع پر کیا کریں میت کی بخشش کی دعائیں اردو میں بھی ہیں اور اب الحمد یہ انگلش میں بھی آ گئی ہیں اور اسی طرح وفات کے موقع پر صبر کی تلقین جو ہے غسل میت اور کفن کا طریقہ آخری سفر کی تیاری کل کے لہسن سے متعلق کچھ چیزیں اس میں بھی ہیں پھر بیوگی کا سفر خاص طور پر اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو بخشش کی دعا بانٹنے کے لیے سے ساری دعائیں جو اوتھینٹک ہیں اکٹھی کر دی گئی ہیں اسی طرح کچھ اور اداروں کے بھی پمپلٹس ہیں فکر آخرت وقلا عذاب النار جنت النعیم پھر قیامت اور قبر وغیرہ کا بیان اور دنیا کے مسافر اور ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزاد کی جس میں مشہور لوگوں کے وفات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں تو تاریخی واقعات تو بہت سے ملتے ہیں لیکن عام روز مرہ زندگی میں جو واقعات ہے اگر ان کو بھی جمع کر کے ایک نئی کتاب بنا لیجیے تو بہت ہی نیکی کا کام ہوگا اور لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی جی کہ ویب سائٹ پر بھی ڈیتھ کے ٹاپک پر ایک پورٹل موجود ہے ہمارا روز قیامت کیا ہوگا بابو میرے سامنے کافی ایکسپیرئنس ہیں ایسے جو میں نے ڈیتھ ہوتے دیکھی ہیں اپنے تو اکثر منع کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو جیسے ہمارے بہت پیارے ہیں تو کہ ان کے بارے میں اگر آپ کو ایسی ویسی یعنی بیڈ ایکسپیرئنس ہے تو آپ مت بتائیں کسی کو نام نہیں لیں رشتہ نہ بتائیں لیکن صرف بطور واقعہ اب جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ ریاض کے قصے کی عربی کتابوں کے سیٹ سے ہیں بتایا ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا کہ کون ہے جیسے استاذہ ایک بزرگ میرے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ان کا اگر زندگی بھر کا عمل دیکھا جائے تو وہ بہت ہیلپ کرنے والی تھی مشکل میں لوگوں کی اور بہت نمازی پرہیزگار صرف جب ہمیں شعور آیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک چیز جو غلط تھی کہ وہ بدت کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی اور وہ بہت بڑھاپے میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب صبح ان کو جب غسل دیا گیا اور جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی باڈی اکڑ چکی ہوئی تھی اور ان کا جو چہرہ تھا وہ لیفٹ سائی پہ تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کوشش کی اب زبردستی تو نہیں کی جا سکتی لیکن ان کا رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوا اور وہ کتنے سال ہو گیا میرے ذہن میں یعنی عجیب سا کوشچن کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتن آتے سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی چیز ہے اور جب بدعت میں انسان پڑتا ہے تو سارے نیک امال برباد ہو جاتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی بہت نیک اور پہیزگار تھیں وہ عبادت گزار تھیں لیکن عبادت کا جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے جو ہم جی, لوگ دنیا دنیا کے لیے عبادت ہوتی. جو ایک ان کا ڈرا بیک تھا کہ وہ بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتی تھی جی. تو آپ یقین کریں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوتھ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف کپڑوں کی باتیں کر رہی تھیں میرے کپڑے کاپ کرا تو پتا تھا دو دن بعد وہ کی ڈیتھ ہونی تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط گمان کری ہوں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی آپ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ زبان کی برائیاں سب سے بڑھ کے تھی تو زبان ہی باہر آ گئی تو ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ بالکل سچ اس میں ذرا سے بھی آمیزش نہ ہو کسی شک کو شبے کی کوئی مبالغہ رائی نہ ہو لیکن چاہے وہ ایک پیراگراف چار لائنیں ان واقعات کو جمع کر دینا چاہیے ہمیں کوئی اس سے دلچسپی نہیں نام کیا تھا ان کا یہ کون ہے صرف علاقہ بتا دیں پنڈی کے ایک علاقے میں یا مری کے ایک علاقے میں یا فلاں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو تھوڑا سا یہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہاں بھی کسی خاص زمین پر یہ بات پیش آئی تھی جیسے جس حد تک میں نے آپ کو بتایا ان میں آپ نے دیکھا کسی کا کوئی نام تھا نہ پولیس مین کا نام نہ مرنے والے کسی کا بھی نہیں کیونکہ یہ ان کی ستر پوشی ضروری ہے لیکن عبرت بھی ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایسی غلط لط میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا تو اس سے باز آنا ضروری ہے توبہ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھ بھی دیا جائے گا لیکن آپ لکھیے آج ہی لکھنا شروع کر دیں کچھ بھی آپ کو معلوم ہے لکھیں اور صاف ستھری واضح تحریر ہو مزید کیا چاہیے وہ اس کو آپ دوبارہ بھی درست کر سکتی. لیکن آج جو حافظ میں اس کو کاغذ پر تو لے آئے. اگر آپ کے واقعات زیادہ تر خواتین سے متعلق ہے تو ہم اس کو ریلیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں آگے چلے کسی نے اپنے سفر کا واقعہ بھی لکھا ہو لکھتی ہے کہ موت کا اگر حقیقی طور پر تصور یا اس کو محسوس کیا جائے تو بڑے بڑوں کو قبلہ درست کرنے پر مجبور کر دیتا ہے استاذہ میں پانچ بچوں کی ماں ہوں اور کافی حد تک بچوں سے لینیئٹ بھی رہی ہوں آج سے تقریباً تین ماہ پہلے مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا اس سفر کے ایکسپیرئنس نے مجھے بہت حد تک سمجھنے اور بدلنے میں مجبور کر دیا میرے ہسبینڈ پہلے سے ہی وہاں جا چکے تھے اچانک تین دن میں میرا بھی وہاں جانے کا پلان بن گیا ایئرپورٹ پر سامان بک کروانے کے بعد بھی میں بار بار فون کر کے کبھی ایک بیٹی کو کبھی دوسری کو کبھی بیٹے کو انسٹرکشن دے رہی تھی میں بہت پریشان تھی کہ میری ایبسنس میں بچے کیا اور کیسے کریں گے دفاتن میری نظروں میں سب سین بدل گیا اور میرے دل میں یہ حساس پیدا ہوا کہ اگر یہ میرا آخرت کا سفر ہوتا تو میں نے بچوں کو کس قابل چھوڑا ہے کیا سکھا کے مر رہی ابھی تو سیل فون پر میں ان سے رابطہ کر سکتی ہوں مرنے کے بعد تو میں ان کو گائیڈ نہیں کر سکوں گی اور وہ وہی کچھ کریں گے جو میں نے ان کی تربیت کی ہوگی وی آئی پی لاونج پھر بزنس کلاس میں جانے کی وجہ سے مجھے عام مسافروں کے نسبت خاص مراات حاصل تھیں جن کی وجہ سے مجھے لمبے چوڑے مراحل سے گزرے بغیر پرائیورٹی پر جہاز میں پہنچا دیا گیا جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ساتھی سوچا کہ اس دنیا میں تو وسائل کی وجہ سے میں نے فائدہ اٹھا لیا کہ سارے مراحل آسان ہو گئے کیا اخرت میں میرے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہاں پر میرا حساب फटाफट فٹ ہو جائے اور میں ایک بہتر سٹیٹس پا سکوں تو جہاز میں جب میرے سامنے کھانا آیا تو نوالہ وہ میں لے جاتے ہوئے یہ حقیقت مجھ پہ کھل گئی کہ آج جس وزٹ کو میں اچانک اور ان پلانڈ سمجھ رہی تھی وہ تو اللہ کے ہاں پہلے سے ہی پلانٹ آج جس رسک پر میری مہر لگی تھی وہ میرے گھر میں نہیں تھا بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان اس جہاز میں تھا صرف میں بے خبر تھی پھر تمام راستہ بے اختیار میرے آنسو گرتے رہے میں سوچتی رہی ہماری بات کی زندگی جو کہ حقیقت ہے اس کو ہم خواب کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ زندگی جو ایک خواب بن جائے گی اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں نہیں پھر بھی سب زیادہ امپارٹینس اسی زندگی کے حادثات واقعات کو دیتے ہیں میں نے رو رو کر اللہ سے خوب معافی مانگی اور اپنے لیے ہدایت مانگی ساتھ ہی اپنے سے کو لکھ بھی لیا کہ مجھے کبھی حقیقت بھولنے نہ پائے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کتاب میں بھی اگر آ جائے تو کتنے اور لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے ہدایت کا کتنے ہی لوگ سفر کرتے ہیں مگر ایسے نظر نہیں ہے ان کی یہ نہیں سوچ سکتے آپ کی کیوں ہے کیونکہ آپ کا قرآن و سنت کے ساتھ ایک تعلق ہے جو دلوں کو نرم کرتا رہتا زرخیز کرتا رہتا اور پھر اس سے خیر کی یہ شائیں پھوٹتی رہتی الحمد اللہ اس کے پندرہ دن بعد میں واپس بھی آ گئی مگر اس کے بعد سے میرا معاملات کو دیکھنے کا اینگل بدل گیا ہے اور اپنے بچوں کو مزید انرجی لگا کر پرمانٹ بیسس پر کام آنے والے اصولوں پر ان کی تربیت کی کوشش کر رہی ہوں بہت دنوں سے آپ سے اپنی ان فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتی تھی آج موقع کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے اللہ مجھے اس پر استقامت دے ایسے بہت سے واقعات آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے لیکن چونکہ کاغذ اور قلم کا سہارا آپ نے نہیں لیا اس لیے وہ وقتی طور پر اوپر آتے ہیں ذہن میں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو سمیٹ لیجئے اپنے اعمال کی حفاظت کر لیجئے تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ہر سفر کی تیاری کرتے ہیں لیکن ایک سفر جو یقینی طور پر پیش آنا ہے اس کے بارے میں اکثر بھولے رہتے ہیں ہم اس بارے میں بھی لا علم ہوتے ہیں کہ جب کوئی اور ہمارے سامنے دم توڑ رہا ہو تو ہم کیا کریں تو آج ہم پڑھیں گے کہ وفات کے موقع پر کیا کریں جب کوئی شخص آپ کے سامنے فوت ہو رہا ہو تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے اور تلقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں دہراتے رہیں دہراتے رہیں پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ بھی پڑھ لے جب وفات ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایک حقیقت سمجھ کر قبول کریں اسے ایکسپٹ کریں اور یہ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے صبر سے کام لیں کیونکہ آج یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے کل یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے اپنی موت کو یاد کریں اس وقت چیخنا چلانا رونا دھونا اللہ کی پسند کے خلاف حرکتیں کرنا یہ نہ آپ کو فائدہ دے گا اور نہ میت کو صبر پہلا کام صبر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت 155 سے 157 تک. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ففٹی فائیو الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دین اس پال کا کام صبر اور منہ سے نکلنے والے الفاظ پلٹ گیا ہم بھی رب کی طرف جانے والے اگر آپ کو یہ سرا مل گیا اس وقت آپ نے اصل چیز کو پکڑ لیا تو آئندہ کے لیے کیا ہوگا اگلے سارے مرحلے آسان ہوں گے چاہے والد گیا چاہے شوہر گیا چاہے بیٹا گیا چاہے کوئی اور رشتہ دار گیا عزیز سے عزیز ترین کوئی گیا انا للہ وانا الیہ راجعون اجر بھی محفوظ ہو گیا اور آئندہ کے لئے زندگی مزید آسان ہوگی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمه واولئک هم المهتدون رب کی نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی اور رب کی طرف سے ہدایت کی گواہی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کا یہ طرز عمل ہو تو اگر اپنی ہدایت کو پرکھنا ہو تو کیا کرے اس موقع پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ پہلے الفاظ کیا تھے دکھ اور تکلیف میں جو آپ کے منہ سے نکلے کیا پڑھا آپ نے پھر جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دیں سید سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جبکہ وفات کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی پھر فرمایا بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنے جسم سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے جدائی کا منظر دیکھتا ہے اس کے بعد آپ نے یوں دعا فرمائی اللہ مقفرل ابی سلم ورف آدر جتہ فل محدی وخلوفی عقیب ہی لنا وقف ولا رب المین لہوفی قبر ہی و نبر لہوفی یہ دعا اس پیپر میں لکھی ہوئی ہے جو میت کے وفات کے موقع پر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور جہاں ابو سلمہ کا نام ہے وہاں پر آپ اس میت کا نام لکھ لیں اس کو پڑھ لیں اگر یہ کاغذ آپ کے گھر میں ہوگا اچانک کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور فوراً اس دعا کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دیجئے اور اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے اور اس کے بعد اس کے پسماندگان کی حفاظت فرمائیے یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دیجئے اور اسے بھی بخش دیجئے اور اس کی قبر کو شادہ کر دیجئے اور اسے نور سے روشن کر دیجئے تو میت کو اس وقت آپ کا رونا نہیں فائدہ دے گا آپ کی دعا فائدہ دے گی اور اگر غم اور سدمے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھ کے دعا پڑھ لیجئے عربی میں بھی پڑھ لیجئے اردو میں بھی پڑھ لیکن اس وقت اس کی فکر اپنے سے زیادہ کیجئے جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ اپنی فکر میں پڑتا ہے ہمارا کیا بنے گا اور یہ ہمیں چھوڑ گیا ہماری جدائی گئی بھئی یہ سوچو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا حساب کیسے ہوگا اس کی آخرت کا کیا ہوگا ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے کہ اپنے لیے کچھ کر لیں لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ختم ہو گیا اس کا وقت تو اس وقت کو ضائع نہ کریں اللہ سے لو لگائے اللہ سے دعا کرے اور ساتھ ساتھ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں کیونکہ بعض کا جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر دفنانے میں غسل میں مشکل پیش آتی ہے سر کے نیچے سے سرہانہ نکال دیں تاکہ سٹریٹ ہو جائے جسم اگر مصنوعی دانت ہوں ڈینچر وغیرہ ہو یا کانٹیکٹ لینزز ہوں یا زیورات ہوں تو وہ بھی ساتھ ہی اتار لیں کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میت کے جسم میں تناؤ آ جائے اور پھر یہ چیزیں اتارنا بہت مشکل ہو جائے میت کا منہ کھلا ہو تو کپڑے کی ایک چوڑی سی پٹی لے کر تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیں تاکہ منہ نہ کھلے کیا کریں؟ اسٹرپ لے کر نیچے سے اوپر منہ کو باندھ دیں اسی طرح دونوں پاؤں کو اکٹھا کر کے دونوں انگوٹھوں کو باہم باندھ دے میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہیں دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا یعنی ضروری نہیں سفید ہو کوئی بھی ہو لیکن بہت بڑی رضائی اور کمبل اور ایسی چیزیں مت ڈالو سمپل چادر ہو اگر بہت گرمی کا موسم ہو تو میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھے اے سی والے کمرے میں رکھے یا اگر اے سی نہیں ہے تو کوئی برف وغیرہ آس پاس رکھے تاکہ میت کا گلنا سڑنا شروع ہونے کی وجہ سے بونا پھیلے خود بھی رونے سے پرہیز کریں اور میت کے آس پاس لوگوں کو بھی اس سے منع کریں قدیبی عزیزوں کا اس موقع پر رونا غمزدہ ہونا فطری بات ہے لیکن چیخنا چلانا اور زبان سے ووالا کرنا سخت منع ہے اس کے بجائے اللہ کا ذکر کریں دعا میں بگ گزاریں ابو سلمہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخے نوحہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو اس لیے کہ فرشتے جو بھی تم کہتے اس پہ آمین کہتے ہیں خوبیوں کا تذکرہ مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کی برائیوں کو یاد نہ کریں کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کو برا نہ کہو جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس کا بدلا پا چکے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی آپ چینی مت کرو یعنی نام لے کے, اس کے برے تذکر مت کرو جس مسلمان میت پر دو یا دو سے زیادہ مسلمان گواہی دیں یعنی اس کی تعریف کریں یہ اچھا آدمی تھا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں اور خاص طور پر پڑوسی کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی وفات پا جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں علم تھا میں نے قبول کر لیا اور جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اس کے بارے میں, اسے میں نے معاف کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ہمسائے سائے دوست احباب آپ کے کولیگس آپ کے حق میں صرف اس وقت اچھی گواہی دیں گے جب آپ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کریں گے اس وقت اپنا جائزہ لے لیں آپ کے بہن بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ آپ کا شوہر آپ کا باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے بچے کیا کہتے ہیں آپ کیسی ہیں آپ کون ہیں تو مرنے کے بعد جھوٹی گوائیاں تو نہیں دیں گے اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جھوٹی گواہیاں تو نہیں لیتا تو انہیں اس قابل کیجیے کہ وہ آپ کے لیے سچی گواہی دے سکیں اور اس کے لیے آپ کو مستقل طور پر اپنا مزاج بدلنا ہوگا ہر وقت دوسروں پہ تنقید ہر وقت دوسروں کو برا بھلا کہنا یا سوچنا یا ان سے بدتمیزی کرنا یا لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ اوفینڈ رہنا یہ چھوڑ دیں یہ چند دن کی باتیں ہیں اور بہت بیٹی ایشوز ہیں کوئی برا بھی کر جائے تو اس کے ساتھ جوابن اچھا کریں اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں دیر نہ کریں اپنے اچھے آسار چھوڑ کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اس لیے نہیں کہ آپ کی شہرت ہو جائے اس لیے کہ آپ کے لیے اچھی گواہی ہو میت پر رونا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد قتل کر دیے گئے تو میں کپڑا ان کے چہرے سے ہٹانے لگا اور رونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے تو میری پھوپی فاطمہ رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو رہی ہو یا فرمایا تم نہ رو اور اپنے پروں سے ان پہ سایہ کیے رہے یہاں تک کہ تم نے اٹھا لیا کس پر جابر کے والد پر سوچتے ہو کہ اگر لوگ توجہ سے آزانی سن لیں تو ان کو کلمہ پڑھنا آ جائے پورے ملک میں آزانی گونجتی ہیں لیکن اس وقت بھی لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں یہ توجہ ہی نہیں کرتے یا جواب ہی نہیں دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا عبداللہ بن جافر سے روایت ہے کہ جعفر بن ابھی طالب کی شہادت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا سوک تین دن تک کے لیے تو رونے کی اجازت ہے لیکن تین دن کے بعد رونا بند کر دو لیکن یہ یاد رہے کہ چیخنا چلانا بنا ہے نوحہ بنا ہے پھر میت کو بوسا دینا جائز ہے حضرت تاشا کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزون کی میت کو بوسا دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے یعنی آپ بھی رو رہے تھے سیدنا نب بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے ان کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا کر جھکے اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر رو دیے موت کی خبر دینا میت کے داروں دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مصنون ہے تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا اور اس کی تشہیر کرنا منع ہے یہ نائی ہی میں شمار ہوتا ہے خصوصاً شہرت کے لیے اگر ہو جنازے کی اطلاع تو دی جائے گی جبھی کوئی آئے گا نا اصل میں زمانے جاہلیت میں وفات کے موقع پر کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے جو آبادیوں میں جا کر ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ نوہا اور بین کر کے وفات کا اعلان کرتے تو اس سے منع کیا گیا جتنے بڑے سردار کی موت ہوتی اتنا زیادہ اہتمام ہوتا اور دور دور تک یہ اعلان کیا جاتا تو یہ اعلان کے لیے تھا جنازے کے لیے نہیں تو اس عمل کو نئی کہتے ہیں صحابی رسول حذیفہ بن یمان اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جب ان کا کوئی عزیز وفات پاتا تو کہتے کسی کو اطلاع نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ نائی میں شمار نہ ہو کیونکہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سے روکتے ہوئے سنا ہے یعنی نائی کیا ہے شہرت کے لیے باقاعدہ خاص انداز میں لوگوں تک بات لے جانا لیکن جنازے کی اطلاع دینے کی اجازت ہے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کے موقع پر فرمایا تھا اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ زید جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی اطلاع بھی مسلمانوں کو دی تو یہ مت سوچے تو حدیث سے کسی کو اطلاع نہ دی جائے وفات کی اطلاع دی جا سکتی ہے لیکن شہرت دینا منع موت کی خبر سننے والا یعنی جس کو اطلاع دی جائے وہ آگے سے جواب میں کیا بولے اناجی امر سلم کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے انہوں کے علاوہ اللہ جرنی فی مصیبتی اور اخلیف للی خیرما ہم سب اللہ کے لیے ہے ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما اس کے بعد آپ کی کتاب میں دو ٹاپکس اور ان میں جو احادیث ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں اس لیے ان کو میں چھوڑ نہیں ظالم کافر کے مرنے کی خبر اور کسی مخالف اور تکلیف دہ شخص کی وفات ان کی احادیث ضعیف ہیں پھر صبر جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے صبر کے موضوع پر آپ نے بہت دفعہ قرآن مجید میں بھی پڑھا اور اس کے علاوہ لکھا بھی بہت کچھ آ چکا ہے اور اس پر لیکچرز بھی موجود ہیں ان لیکچرز کو وہاں سے سنا جا سکتا ہے کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے بیسکلی صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یعنی کس چیز سے روک کے رکھنا غلط ریاشن سے نیگیٹو رشن سے اور ایسے رویے سے روکنا کہ جو انسان کو گناگار کرے زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ پسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ کی خاطر برداشت کرنا یعنی صبر کیا ہے اللہ کے لیے کسی تکلیف کو برداشت کر جانا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مسترد بے اور بے قابو ہونے سے روکنا یعنی اپنے آپ کو آپ سے باہر ہونے سے روکنا یہی صبر ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں اور بہت شروع میں سورت میں صبر کا حکم دیا گیا وسطین وسلات صبر و نماز سے مدد چاہو بس برو ان اللہ معرین صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر جزا کے بارے میں سورت الفرقان میں آتا ہے آئے 75۔ بما صبروا فيها ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہاں وہ ان کو سلام کی پکار آئے گی سورت الانسان میں فرمایا جز ہوں بنا سوگ جن اور ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت ریشمی لباس عطا کرے گا الزمر میں فرمایا کلیہ دلین امن تپو لین احسن فی حد حسن و عبد الله وسیع انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب سوره الرعد 23 24 میں فرمایا والملائكه يدخلون عليهم من كل باب والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم الدار ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا افضل ایمان ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا صبر آدھا ایمان ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ صبر صبر کرنا روشنی ہے یعنی صبر سے انسان کے غم کے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی عذیت جسمانی تکلیف اور بیماری کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بے صبر پن خاص طور پر عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے ہمیں اور احتیاط کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی جہن کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فساخ کون ہیں آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی پھر اسی طرح یہ کہ بعض وقت سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ انکسپیکٹڈ ہوتی ہے تو ریئیکشن ایک دم شدید ہوتا ہے کوئی جو بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے نا تو ہم آہستہ آہستہ تیار ہوتے ہیں مینٹلی اس کے لیے پھر بھی صبر آ جاتا ہے تو اچانک حادثے پر صبر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن مومن وہی ہے جو ہر موقع پر صبر کرے آجلہ اور آجلہ دونوں طرح کی مصیبتوں پر اب صبر یہ ہے کہ اس میں انسان رو تو سکتا ہے لیکن زبان سے غلط بات نہیں نکالے اور اللہ تعالی کی ناپسندیدگی کے کلمات منہ سے نہ نکلے اپنے صاحب زادہ ابراہیم کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی آنکھ آنسو بہاتی اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی قریبی کو لے لیتا ہوں یعنی کسی کے ساتھی کو دوست کو دار کو پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے تو ایسے مومن کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں پھر اولاد کی وفات پہ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کی تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں گے وہ ثواب کی امید پر صبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک عورت نے ارض کیا اللہ کے رسول اگر دو مر جائیں فرمایا اگر دو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا واہ واہ اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے سبحان اللہ الحمد لل ولا اللہ اللہ اکبر اور پانچویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے اپنے والدین کو جنت میں لے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نا تمام یعنی ادھورا بچہ انکمپلیٹ اپنی ماں کو آول کے ذریعے سے کھینچ کا جنت میں لے جائے گا اگر اس کی ماں نے اس پر صبر کیا جیسے وہ آنکھوں کے بارے میں نا صبر کرے تو انسان اگر نابینا ہو تو جنت میں چلا جائے گا اس نعمت کے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کی کیڑے ہیں تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسے میں تمہارے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں اور اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے پھر بچوں کے فوت ہونے پر اللہ کی تعریف کرنا اور جنت میں بیت الحمد کا بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تعالی پھر پوچھتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا وہ کہتے ہیں جی ہاں تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ بتاتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انہ راجعون پڑا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ جو دیکھے اس کی تعریف کرے اتنا خوبصورت گھر پر ایک صدمے کے اوپر آسن طریقے پر صبر پر فوج شدہ بچے والدین کا جنت میں انتظار کرتے ہیں قرآن سے مر بھی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ جیسی میں اسے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہنے لگا آپ نے پوچھا فلان شخص کا کیا ہوا لوگوں نے بتایا اس کا بیٹا فوت ہو گیا فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے وہ وہاں پاؤ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اس کے ساتھ ہے یا ہم سب کے لیے بھی فرمایا نہیں تم سب کے لیے بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص واقعی صبر کرتا ہے اس تیس کے جانے پر جو اسے محبوب ہے تو اللہ سبحانہ و اس کو بہتر جگہ اسے عطا کریں گے پھر شہید پر صبر اشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اور عبد اللہ بن زبیر عبد بن زبیر کے قتل سے دس دن پہلے اسما رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ان کو بہت تکلیف تھی عبداللہ نے اسے کہا کیسی طبیعت ہے کہ مجھے تکلیف ہے عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو ایسا نہ کہو اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پر صبر کروں یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہونا اور پھر کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں حجاج نے سولی پر چڑھا دیا اس وقت حضرت اسمہ بہت ضعیف ہو چکی تھی لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ رقط آمیز منظر دیکھنے کے لیے تشویر لائی اپنے جگر گوشے کی لاش دیکھ کر رونے کی بجائے صبر اور استقلال سے بولی اس سوار کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹ سے نیچے اترے عطیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبر کو خجور کے تنے کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کے لایا جا رہا تھا طرف چلی گئی لوگوں نے ہے وہ روشن چہرے والی اور مسکرانے والی خاتون وہ کون تھی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کہ اس وقت بھی انہوں نے اتنے بڑھاپے کے باوجود صبر کیا ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا کیونکہ اب ہم کمزور ہو گئے بوڑھے ہو گئے صبر کا تعلق کسی خاص عمر سے نہیں ہے ہر عمر میں ہے اور جو نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے میں یہ تصبر اللہ اور اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس سے اس کا درجہ بے حد بلند کر دیتا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی توفیق سے ہی صبر ملتا ہے وسبر کا اللہ اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے اور اسی طرح اس پر ڈالی گئی آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے پھر صبر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے ایک تو انہ اللہ ہی پڑھنا صبر دیتا ہے انسان کو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا اب نا فرغ تقدام قومل اور اللہ ماجرنی فی مصیبت واخلف لی قیرمنہ اور پھر نماز پڑھی جائے دعائیں کی جائیں اللہ کا ذکر کیا جائے انبیاء پہ جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اصل صبر وہ ہے جو ابتدائی وقت میں کیا جائے چوٹ لگنے پہ کیا جائے پہلے مرحلے پر کیا جائے اولا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر ابتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تمہارے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا تو اس وقت کو محسوس کیجیے اور اس کے انتظار میں نہیں کہ میں نے اس وقت صبر کرنا ہے ابھی نہیں بولنا اور خاموشی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے گا اس عورت کا واقع یاد ہے نا جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی جب آپ نے منع کیا تو کہا جاؤ اپنا کام کرو تمہیں کسی مصیبت سے پالا نہیں پڑا تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا پھر پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے دروازے پہ آئی تو وہاں کوئی دربان نہیں تھا معذرت کرنے لگی کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا اس پر آپ نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے پھر یہ کہ صرف خود صبر نہیں اوروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے وہ بالحق وہ تباہ صبر انسان کو نقصان اور خسارے سے بچانے والی عادت ہے پھر ایک دوسرے کی غمخاری کرنی چاہیے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے ایک کو تکلیف پہنچے تو باقیوں کو بھی محسوس کرنی چاہیے اور پھر اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے جس پر مصیبت آئی بھی ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا پیغام بھیجتے تھے جب آپ کو پتا چلا آپ کا نوازا جان کنی کی تکلیف میں اور بیٹی بلا رہی ہے تو آپ نے کچھ نصیحتیں کر کے واپس بھیجا اور فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ان سے کہو صبر کرے اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے پھر نوہر بین سے کیا گیا چیخ چلانا اور غم کرنا لیکن ہمارے یہاں تو شہیدوں پر بھی نوحہ کیا جاتا اور بین کیے جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے غم کی داستان کس کو سنائی تھی اللہ سبحانہ و کو ان نماز کو بسی و اللہ پھر موت پر غم کا اظہار مسنون ہے ایسا نہیں ہے کہ غم کرنا ہی نہیں چاہیے حضرت انس کہتے کہ جب کاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک ان پر خنوت رہے میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہیں سب سے زیادہ غم آپ کو ان دنوں میں لا کے جب لوگ پود ہوئے لیکن اس وقت پر آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے کہیں اونچی آواز سے رونا نہیں کہیں کچھ بول کے رونا نہیں بس آنسو بہ رہے ہیں اور بس اور یہ آنسو جو ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں آپ نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کہا تھا کہ ہم تیری جدائی پہ یقیناً غم زدہ ہیں لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر رب راضی ہو اور بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوہاب کی شدید ممانت کی جب حضرت حمزہ پر خواتین رونے لگی تھی تو فرمایا ان کا ناس ہو ابھی تک واپس نہیں گئی ان سے کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پہ نہ روئیں یعنی آپ کو پتا چلا تو آپ ناراض ہوئے اور اس کو کفری عمل قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں یہ دو کفری باتیں پائی جاتی ہیں نصب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے جس نے منہ پیٹا گریبان بان چاکیا جاہلیت کی باتیں کی فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں پھر اسی طرح ان آوازوں کو ملون آوازیں قرار دیا گیا خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت بینڈ ڈالنے کی آواز ایسی عورتوں کو ملون قرار دیا گیا ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوشنے والی گریبان چاک کرنے والی ہائے تباہی ہلاکت پکارنے والی عورتوں پہ لانت فرمائی کیونکہ عام طور پر زیادہ تر یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ابن عباس کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس اتنا رویا چیخا کہ اس کے پاس اس کی فوجیں جمع ہو گئی تو اس نے کہا تم آج کے دن کے بعد اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ امت محمد کو شرک پر واپس لوٹا سکو گے یعنی جس کو توحید کی سمجھ آگے وہ واپس شرک نہیں کرے گا لیکن تم ان کو ان کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالو اور ان میں نوحہ کرنے کو عام کر دو یہ اس دن کی وسیعت ہے شیطان کی جب وہ خود بہت رویا تھا یعنی کبھی ایسا نہیں رویا جس طرح مکہ فتح ہونے پر رویا ایک پتہ تھا کہ یہ مرکز ہدایت ہے جو یہاں آئے گا ہدایت پائے گا اور پھر اس نے کیا کہا کہ لوگوں میں نوحہ کی عادت ڈال دو سارے عمل برباد ہو جائیں گے کام آسان ہو جائے گا دن رات کو ران پڑھو اور چیخ چلا کے رو دھو کے باتیں کرو تو ہر چیز آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو نوہوں میں اسی قسم کے کلمات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کر کے گندک کا پائجامہ اور کجلی کا کرتا پہنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس ہوگا اور اس پر آگ کے شولوں کی کمیز ہوگی چپک جائے گی لک ساتھ رضر طایشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید منہارسا جعفر اور ابن رواحر رضی اللہ عنہم کی شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے جعفر کے گھر کی عورتوں کو رونے کا ذکر کیا آپ نے حکم دیا نے گریہ آزاری سے منع کرو وہ گیا واپس آ کیا وہ نہیں مانتی آپ نے دوبارہ بھیجا انہیں منع کرو جب تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم و ہم پہ غالب آ گئی ہیں اور مانتی نہیں تو کہتی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جونک دو یعنی اگر زبردستی بھی روکنا پڑے تو روکو پھر حدیث میں آتا کہ جس گھر میں نوحا ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہوتا ہے تو ظاہر جہاں شیطان آجے جائے پھر فرشتے وہاں کیوں رہیں گے سعیدوں میں سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافر مسافری میں فوت ہو گیا میں اس پہ ایسا رہوں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ اچانک مدینہ کے قرب جوار سے ایک عورت آ وہ میرے ساتھ مل کے رونا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے آئے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکالا یہ بات آپ نے دو بار فرمائی تو میں رونے سے رک گئی اور پھر نہیں روئی یہی پر آپ نے ان کو وہ دعا سکھائی تھی اللہ جرنی بھی مصیبتی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تھا آپ نے نوحہ نہ کرنے پر بیت بھی لی ہے ایک صحابیہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں ہم سے آپ نے جن کاموں کا عہد لیا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی چہرہ نہیں نوچیں گی واویلا نہیں مچائیں گی گرمان نہیں چاک کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پرا گندا کریں گی یہ سب چیزیں دور جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کو نوحہ کرنے سے اپنے پیچھے منع کرنا چاہیے کیونکہ بازو خاتون کی خاطر عورتیں نوحا کر رہی ہوتی ہیں موت سے پہلے سارے گھر والوں کے اس سے چاہیے اپنی وسیعت میں ملے جانا چاہیے ایسے جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس میں ساتھ ساتھ نوحہ کیے جانے والی عورتیں موجود ہوں یا نوحہ کیا جا رہا ہو اگر میت خود چاہے کہ اس پہ نوحہ کیا جائے تو اس کو اس کی وجہ سے خبر میں عذاب بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی اور پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں بلکہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانا جہانوں میں بنانا چاہیے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ سے یہ بھی سنا جس شخص پہ نوحا کیا جاتا ہے اسے اس نوہے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو میت یہ چاہے کہ لوگ پیچھے اس کے لیے روتے ہی رہے اور چیخیں چلائیں تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے پھر اگلا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرض کے بارے میں کہ میت قرض ادا کر کے فوت ہو اور وسیعت میں بھی لکھتے ہیں اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا گیا ہو لیکن کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صرف جھوٹے وادوں پہ قرضہ لیتے جزاک اللہ اللہم و اللہ وبا کا اشد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ